اصل مسنون استخارہ حضرت امام بخاری نے استخارہ والی حدیث شریف صحیح بخاری میں تین جگہ بیان فرمائی ہے نمبر ایک کتاب و میں حدیث نمبر گیارہ سو باسٹھ نمبر دو کتاب الدعوات میں حدیث نمبر چھ تین سو بیاسی نمبر تین کتاب التوحید میں حدیث نمبر سات ہزار تین سو نوے میرے سامنے اس وقت جو بخاری شریف کا نسخہ ہے وہ دارالکتب العلمیہ بیروت سے شائع ہوا ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کن رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم یوالماستار و تفی العمور کلیہ کما یو علمصور تمین القرآن یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ کی تعلیم اس طرح فرماتے تھے جس طرح کہ آپ ہمیں قرآن مجید کی صورت سکھاتے تھے یقول <تصفح> اذا ہم احدكم بالامر فل یورکر رقعتین من غير الفریغ و تثم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض کے علاوہ دو رکعات نماز ادا کرے پھر کہے آگے استخارہ کی دعا ہے اور آخر میں ارشاد فرمایا وہ اسمی ہو اور وہ اپنی حاجت کا نام لے یعنی اپنی حاجت بیان کرے بس یہ ہے مصنون اور طاقتور ترین استخارہ جب بھی کسی کام کا ارادہ ہو تو دو رکعت نماز ادا کرے پھر استخارہ کی دعا مانگے اور اپنی حاجت بیان کرے اب لوگوں نے اتنے مفید اور اتنے آسان عمل میں معلوم نہیں کیا کیا مشکلات پیدا کر دیں اور بلاخر اس عمل کو مسلمانوں کے لیے ناممکن بنا دیا حضرت اقدس مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اب دیکھیے یہ استخارہ کس قدر آسان کام ہے مگر اس میں بھی شیطان نے کئی پیوند لگا دیے ہیں پہلا پیوند یہ کہ دو رکعت پڑھ کر کسی سے بات کیے بغیر سو جاؤ سونا ضروری ہے ورنہ استخارہ بے فائدہ رہے گا دوسرا پیوند شیطان نے یہ لگایا کہ لیٹو بھی دائیں کروٹ پر تیسرا یہ کہ قبلہ روح لیٹو چوتھا پیوند شیطان نے یہ لگایا کہ لیٹنے کے بعد اب خواب کا انتظار کرو استخارہ کے دوران خواب نظر آئے گا پانچواں پیون یہ لگایا کہ اگر خواب میں فلاں رنگ نظر آئے تو وہ کام بہتر ہوگا فلاں نظر آئے تو بہتر نہیں چھٹا پیون شیطان نے یہ لگایا کہ خواب میں کوئی بزرگ آئے گا بزرگ کا انتظار کیجئے وہ خواب میں آ کر سب کچھ بتا دے گا لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ بزرگ کون ہوگا اگر شیطان ہی بزرگ بن کر خواب میں آ جائے تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ شیطان ہے یا کوئی بزرگ یاد رکھیے ان میں سے کوئی ایک چیز بھی حدیث سے ثابت نہیں بس یہ باتیں لکھنے والوں نے کتابوں میں بغیر تحقیق کے لکھ دی ہیں اللہ تعالیٰ ان لکھنے والے مصنفین پر رحم فرمائے